بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باقی تمام برادران سامعین خرآن صاحب کو شمس باقی اس کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر ایک سو پچاس ہیں اور یہاں چونکہ نماز اور ختم ہونے کے بعد سجدوں کے بات آیا تو ایک سجدے شکر کی بحث کرنا آپ کو تفصیل سے بتایا اور آج جو ہے تلاوت اور سید صاحب یہ تین قسم کی سردیں اس میں صرف سجدہ ہے رکو اورا نہیں ہے یہ نمازنی صرف سجدہ ہے تو ان تینوں سجدوں کے بارے میں یہاں پر ایک مختصر بحث کرنا ملازم تمشتا ہوں تو آج جو ہیں سد تلاوت اس پر آپ کو تھوڑا سا توجہ دے دوں گا اور وہ تمام جگہ آپ کو بتا دوں گا جہاں پر جو ہے قرآن پاک میں سجدہ ہیں اور سجۂ تلاوت کرنے کا طریقہ بھی آپ کو تفصیل سے آج کے درس میں بتانے کی کوشش کروں گا آ ان درست کو محفوظ رکھیں تاکہ جب بھی اولوں کو ان سجدوں کو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہ حسانی آسانی سے حاصل کر سکیں تو قرآن پاک میں جو کچھ جگہوں کل جو ہے پندرہ جگہوں پر سجدہ ہے ہاں پندرہ جگہوں پر ہمیں سجدہ کرنے کا حکم ہے ان جگہوں پر جو اور کرنا ان میں سے چار جگہوں پر واجب ہیں وہاں سردا نہ کریں تو بندہ گناہ گار ہوگا باقی گیارہ جگہوں پر سدا کرنا سنت ہے وہ ہمیں یہ معلوم ہونا پڑے گا کہ کون کون سی جگہوں پر واجب ہیں اور کون سی جگہوں پر سنت ہے میں سے خاص طور پر اگر آپ نے واجب جگہ یاد رکھا تو واجب جگہ یاد سنگنے کے صورت میں باقی سارے سجدے جو ہے جو آپ سنت ہے وہ آپ کو آسانی ہوگی ہاں جی اور قرآن باغ میں جو ہے سجدے کی جگہ کو نشاندہی کرنے کے لیے اور جس آیت پر سجدہ ہے وہاں پر بھی سجدہ کا لفظ الگ اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اور اسے کے دائیں بائیں طرف بھی جہاں بھی جگہ مناسب ملے اور ادھر بھی سجدہ کا لفظ لکھا ہوا ملتا ہے واضح الفاظ میں لیکن یہ نہیں لکھا ملے گا کہ یہاں پر سجدہ واجب ہے یا سنت ہے صرف سجدہ لکھا ہوا ہوگا ہاں لہذا اب ہمیں خود معلوم کرنا پڑے گا کون سی جگہوں پہ سجدہ واجب ہے اگر سجدہ نہ کریں تو گناہ ہے اور کون سی جگہوں پر سنت ہے تو شا علی علیہ نے فرمولی کے طور پر فرمایا جہاں جہاں قرآن میں وس جدو کا لفظ آیا وس جو یا وس جدو کا لفظ جس کا عربی معنی میں وہ سجدہ کر ہوتا ہے وہاں رقو کے الفاظ نہیں صرف سزے کے الفاظ ہے ورکونی سے وہ ہیں اور وہاں پر سجدہ کرنے کا امر کا سیکھا ہے عربی زبان کے لحاظ سے امر واجب ادا کرتا ہے تو یا تو اسے بھی وہاں سجدہ کرنے واجب ہے یا جو ہے لفظ امر کرنی اس سے امر حکم سمجھ میں آتی ہے اہل زبان کو تو وہاں پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے تو یہ کل چار جگہ ہیں جہاں قرآن پاگ میں سجدہ کرنا واجب ہے تو ان میں سے سب سے پہلا جگہ جہاں سجدہ کرنے واجب ہے وہ سورہ نمبر جو ہے ہاں جی بتیس ہے شورہ فجصلت بھی بولتے ہیں سورہ کو سورۂ الفلام سجدہ بھی بولتے ہیں صرف قرآنوں میں سرح سجدہ صرف سجدہ لکھا ہو یا سرح فجصیلات تو یہ جو ہے اور علفلام سجب اس کو بولتے ہیں چونکہ اس کی پہلی حد کی شروع میں الفلام سر حروف مقاتحات میں سے آیا ہوا ہے انہیں اس کو عالف فلام سجب بولتے ہیں اور اس شرح کا ایک نام سورہ فصلت ہے عام قرآنوں میں اس کو سورہ سجا کے نام سے لکھا ہوا ہے تو پہلا واجب سورہ سرحصلت ہے یہ اکیسویں بارے میں ہے ہاں جی یہ سورہ نمبر جو ہے اس کا سورہ نمبر بتیس ہے قرآن باغ کا پارہ نمبر اکیس ہے اور آیت نمبر جو ہے پندرہ ہیں اس شرح کی تو یہ پہلا یعنی سورہ شرح دوسرے الفاظ میں آپ یہ دن میں رکھیں پارہ نمبر اکیس سے پہلے جو سجدے ہیں مختلف جگہوں پر ہیں ان میں سے کوئی بھی واجب نہیں وہ سب سنت سجدے ہیں واجب سجدے پارا نمبر اکیس سے شروع ہو رہے ہیں ہاں جو اس میں بھی بیچ میں کوئی واجب ہے کوئی سنت ہے لیکن واجب اکیس سے پہلے نہیں سورہ علیہ الام سجا سورہ فصیلت اور اس کا عام قرآن میں سورہ سجدہ لکھا ہوئے سوتوں کے فہرست میں تو یہ تو یہ جو ہے سورہ سرح کے عدد کن سورے کے جو نمبر کی لحاظ بتیس پارہ نمبر اکیس اور عائد نمبر پندرہ اس سور کا عید نمبر پندرہ پہ سجدہ لکھا ہوگا ہاں عید جی? نمبر پندرہ پہ اس کے بعد دوسرا جو واجب سجزہ سورہ حامی سجدہ اس سورہ کا نام ہی سورہ حامیم ہے یہ سورہ یہ جو ہے اس کا سورہ نمبر اکتالیس ہے اس سور کا اپنے بھی ایک نمبر ہے اس چودہ کل سورہ ہے تو یہ سورہ نمبر اکتالیس ہے پارہ نمبر چوبیس ہاں جی پارا نمبر چوبیس ہے سرہتالیس کا آج نمبر اٹھتیس ہے تھرٹی ایٹ تو اس میں سجدہ واجب ہے یہ دوسرا سجدہ ہو گیا تو پہلا واجب سو پارا نمبر اکیس میں دوسرا واجب پارہ نمبر چوبیس میں سورہ حمیم سجدہ ہاں جی اور تیسرا واجب سجدہ جو ہے سورہ نجم سورہ کا نام سرہ نجم ہے یہ سورا صورتوں کی فہرست وار جو نمبر 53 ہے ترپن ہے ففترسی نمبر ہے اور پارہ نمبر ستائیس میں ہے اور اس پارے کا جو ہے باسٹھواں آیت ہے اور آخری آیت ہے سورہ نجم کی آخری آیت ہے لیکن تعداد سے 62 مند آخری آیت ہے سورہ نجم تو یہ ستاسواں پارہ میں ہے تو آپ کو پتہ چلا پہلا واجب سجدہ سورہ نمبر 21 میں دوسرا واجب سجدہ پارہ نمبر اکیس میں دوسرا پارا نمبر چوبیس میں تیسرا واجب سجدہ پارہ نمبر 27 میں اور آخری واجب سجدہ جو ہے سرہ ہے ہاں یہ سورہ نمبر سورج کی تعداد سورہ نمبر چھیانوے ہے نائنٹی سکس پارہ نمبر تیس آخری پارہ تو اور آخری پارہ کی آخری آیت ہے ہاں جی تو آخری پارہ کی آخر آیت ہے تو یہ کل چار واجب سجدے ہیں پرانے باغ میں چار واجب سازیں ان کی جگہ یہ ہیں اور ان چار واجب سجدوں کو دعوت عمر کی دعوت اسی دعوت کے اندر اس فارسی شعر میں ذکر کیا ہے یاد رکھنا آسانی ہونے کے لیے ہاں جی حبیر کبیر اللہ رام سے منسوخ اشاء چیرانچی فارسی شعر میں یہ چار ذکر کیا ہیں دعوت میں موجود ہیں سجدہ کرد اندر تلاوت چار جا واجب فتاعت. سجدہ کرنا تلاوت کے دوران چار جگہوں پر واجب ہوا ہے نجم و حمیم و الا و میں داریات اور وہ شرے نجم ہیں حامیم ہیں اللام ہیں الق ہیں اور تمہیں ہی ان کو یاد رکھیں تو اس میں ترتیب برابر نہیں ہے صورتوں کی ہاں جی اور صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے جو ہے اس میں سب سے پہلے سرح اچھا علف میم سجدہ ہے پھر عالف الام صورت علف الام شاہجہ جس کو صرف سورہ سجدہ شاہ ہیں اس کے بعد پھر سورہ حامیم ہے اس کے بعد نجم ہے تو ترتیب جو ہے الٹا اس کے بعد آخر میں آلکھ ہے تو اس شعر کے لحاظ سے پہلے قرآن باغ میں جو آپ کو ہماری ملے گا پہ اللہ عالم الف الفلام الفلام علیہ اس کا بڑھیں گے علم نہیں پڑھیں گے دوسرا حامیم تیسرا نجم چوتھا الگ اس ترتیب سے ہیں تو شیر میں ترتیب مراد مراد نہیں ہو اب آگے جو ان چار ان چار واجب سجدوں کی نیت جو ہے یہ چار واجب سائزیں ان کی نیت الگ ہے ان کی نیت یہ ہے اس جدو سجدہ تلاوت القرانی اس جدو تلاوت القرانی ازدو یعنی میں سجا کرتا ہوں تلاوت قرآن کے سجدہ لی وجوبیحا واجب ہونے کے بنا پر قول بتا اللہ،, اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے اللہ کی رضا حاصل ہونے کے لیے یہ چار واجب سجے اور ان کی نیت ہاں جی اور باقی جو ہے گیارہ سورتوں میں سجدہ تلاوت کرنا نام مشتاف ہے ان میں سے پہلا سرح آراف ہے سرح آراف جو ہے سرح نمبر سات پارہ نمبر ہاں جی یہ سورہ پارہ نمبر آٹھ میں آٹھ نو دونوں پر مشتمل ہے اور لیکن یہ سازے کے آیت جو ہے پارا نمبر نو کے آخری آیت ہے ہاں جی اور پارا نمبر نو میں ہے اور یہ سورہ کے آخری آیت ہے سورہ کے آخری آیت ہے تو اس سے پہلا جو ہے سنت سجدہ پہلا سنت سنت سزا ساتواں پارے سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی سجدہ نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھے ہیں سورہ ساتواں سے پہلے جو کہ سورہ نمبر سات ہے اور پارہ نمبر 8 نو میں یہ سرا مشتمل ہے اور یہ جو ہے ساتواں شرا ہے ہاں تو کہ پارہ نمبر 8 سے پہلے کوئی واجب سرا نہیں ہے بلکہ پارہ نمبر 9 کے اندر پہلا واجب سجا سنت سجہ پارا نمبر 9 سجد سے شروع ہوتی ہے اور پارا نمبر 9 کی آخری آیت ہے دوسرا سرئی رات ہے سنت سجہ یہ جو ہے سوراق دسترا نمبر 13 ہیں پارا نمبر تیرہ ہیں اور اس کے آج نمبر 15 ہیں تیسرا سورہ ناہل ہے اور یہ سورہ نمبر سولہ ہے پارہ نمبر چودہ ہے عائد نمبر پچاس ہے چوتھا سنت سورہ سنت سجدہ سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کو سورہ اسراء بھی بولتے ہیں تو یہ سورہ نمبر ستارہ ہیں پارہ نمبر پندرہ ہیں اور عائد نمبر ایک سو نو ہے اسی بارے کے ہاں جی اور پانچ جو ہے مریم پانچواں سنت شجے کی جگہ اور یہ سلح نمبر انیس ہے, ہے, ہے پارا نمبر سولہ ہے عاد نمبر اٹھاون ہے ففٹی اور سورح حج میں دو جگہوں پر ہے تو سدا نمبر نمبر یہ سرح نمبر بائیس ہے نمبر اور اس سورح کے عید نمبر 18 میں ہے ایک سجدہ ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ سورح حج کے نمبر دو جو ہے اس کے اندر جو ہے شرح نمبر خریدی بائیس ہے نمبر وہی ستارہ ہیں آج نمبر ستہتر ہے سیونٹی سیون ہاں جی تو سورح حج میں آج نمبر 18 پر ایک سزا ہے شرح نمبر ستہتر پر بھی سیونٹی سیون پر بھی ایک سجدہ تھے، دونوں تھے. سجدہ نمبر آٹھ جو ہے سرح فرقان اس لیے شرح نمبر جو ہے پچیس ہے اور اور جو ہے اٹھارہ پہ کے آخر میں اور 19 کی شروع میں آتا ہے اور یہ پارہ اور وہ ہے کہ 19 کی یہ سزا جو ہے اس 19 میں ہے تو یہ پار اور یہ جو ہے اس حاط کی اس سورہ سرہ فرقان نمبر ساٹھ میں سزا ہے یعنی آج سر نمبر ساٹھ آگے جو ہے نواں جگہ جو ہے سنت کی سر نمل یہ سرہ نمبر ستائیس ہے پارہ نمبر 19 ہے سوریہ نمل اور عہد نمبر چھبیس ہے سرح نمل کے عہد نمبر چھبیس اور دسواں جو ہے جگہ سندر سزا کی سرحِ سوات ہے یہ سرح نمبر اٹھتیس ہے تھرٹی نمبر تیئیس ہے یعنی ٹونتی اور عائد نمبر چوبیس یعنی سوات کی نمبر چوبیس اور گیارہواں اور خریدار جگہ کل گیارہ جگہوں پر سنت تو یہ جی سورہ نمبر چوراسی ہیں اور پارہ نمبر تیس کے اندر ہیں جی اور آج نمبر اکیس ہے سورہ انشقا کی عید نمبر اکیس تو یہ کل جو ہے گیارہ موارد میں سجدہ تلاوت سنت ہے جی اور جو ان گیارہ جگہوں پر جو ہے سردہ تلاوت جواب نکالنا ہے اس کی نیت یہ ہے سنت سجدوں کی سنت سجدہ تلاوت کی نیت یہ ہے اس جدو سرجد تلاوت القرانی لیندبی ہاں قربتا اللّہ یہ نیت کریں گے اش جد و سجدہ تا تلاوت القرانی لیند بح ہاں قربتا اس جدو, اس جدو ہن میں سجدہ کرتا ہوں تلاوت قرآن کی سنت ہونے کی بنیاد پر اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے اس نیت کا ترجمہ اور اب یہ سجدہ تلاوت کا نیتیں اللہ کے واجب اور سنت کا جگہ آپ کو بتا دیا تو کل جو ہے ہمارے پاس ہیں چار پندرہ جگہ بن گے چار واجب اور اور گیارہ جو ہیں سنتیں اور نیتیں دونوں کا الگ الگ ہے باقی ترکہ ایک ہے اور صدر تلاوت کرنے کا ترقہ یہ ہے جب آپ جو اس آیت پہ پہنچیں گے خواہ واجب سردے کے آیت پہ خواہ سنت تو ایک تو یہ بات میں رہنا ہے سرد تلاوت ایک ہی سجدہ جس طرح سرد شکر بھی ایک ہی سجدہ ہوتے تھے سرجۂ تلاوت بھی ایک ہی ہوتے ہوتی ہے ایک تو یہ دل میں رکھیں دو سرزہ نے ایک سجدہ. اس میں جو کام کرنا ہے وہ یہ سب سے پہلے سرج تلاوت کی نیت کریں ہاں جب آپ نے سرج تلاوت کی نیت کریں اور پھر اللہ اکبر پڑھیں نیت ختم ہونے کے بعد واجب ہے تو واجب نیت آج و شادت تلاوت قرآن لِ وجب اللہ. سنت سجہ ہے تو آجد و شادت تلاوت قرآن لین البطول اللہ یہ نیت پڑھیں اور رف یزین بھی کریں ہاتھوں کو اٹھائیں جسے نماز میں التقبیر النیت کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کان کی لوت ہاتھوں کو اٹھائیں یعنی دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لوتا اٹھائیں یہ اٹھانا بھی سنت ہے ہاں تو پہلے نیت کریں فی الحال اخبار پڑھتے ہوئے کانوں کو ہاتھوں کو کانوں کی لوتا کو اٹھائیں اس کے بعد پھر سردے میں جائیں اور سردے میں تصبیح اور دعا بھی پڑھیں یہ فقے کی سر عبارت ہے میں بھی آیا ہوا ہے تصبیح اور دعا بھی پڑھیں تو تصویر پڑھنا صحبح و رب اللہ تصمۃ سبحانہ رب العبی ہاں جی اس کو بھی تصویر بولتے ہیں جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہے پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح صبح قدوسن ربن و رب الم یہ بھی تصویر ہے اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے تو ان دونوں کو پڑھنا تو لازم ہے ہاں جی سبحان رب العٰ کو پڑھنا تو لازم ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے شاہ نے فرمایا اور بھی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں تو دعاؤں میں جیسے فقرے میں نماز کے سجے جا کر ایک تو صبح اور رب العلیٰ پڑے گی اس کے علاوہ سنت دعائیں ہیں سنت دعا اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی مناسب دعائیں سدے میں پڑھ سکتے ہیں جیسے نماز کے سجے میں جو سنت دعا ہے جو کہ ذیل ہے اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سردے میں اللّہ ملک سجد تو ولا کا اسلم تو وبیکا امن جی سجد ہی للز حلق ہو بصور ہو بشم ہو و بصر ہو فتو رک اللہ وسن العلقین یہ دعا بھی کوئی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں صبح نبی وبر کے ساتھ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی پر دعد کرنے والا جیسے ربنہ ثلّمن حضعظم علیہ السلام کی دعا وغیرہ جو آجزی پر دعا کرنے والا کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو حضرت امام جعفر سعدی علیہ السلام سے بھی طلبا میں پڑھنے کے لیے ایک دعا منقول ہے دعا کی دعووں میں وہ دعائیں لا الہ الا اللہ حق حقا لا الہ الا اللہ ایمان و تصدیق لا الہ الا اللہ عبودیۃ و رقا عبودیۃ و رقا سجدت لک یا ربی تعبد و رقا لا مستنکف و لا مستكبر بل انا عبد ذلیل ضعيف خائم خائف مستجیر یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑی سی لمبی ہے اگر کوئی یاد کر کے پڑھ سکے تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن صبح اور ربی العلّہ عمدی یا سبن القدو کم از کم اس, اس تصویر کا پڑھنا ضروری ہے سجدے میں آپ کے لیے پھر آپ سجدے میں کیا کوئی بھی تصویر پڑھا سبحان ربی العلّہ سبن القدو سن پھر کوئی دعا اور مزید آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا کریں پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر پڑھیں سے سر اٹھائیں گے اللہ اکبر کریں علاور پڑھنے کے بعد تشہد نہیں پڑھیں گے پھر آخر میں سلام پھیریں گے ہیں الور کے تشہد کی حالت میں آئیں گے آنے کے بعد سلام پھیریں گے اور نماز کا سلام پڑھتے ہوئے وہ نماز میں جو سلام پڑھتے ہیں سلام کے الفاظ وہی پڑھیں گے اور دائیں طرف روح پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پڑھتے ہوئے بائیں طرف جو ہیں ہاں جی پڑھتے ہوئے دائیں طرف روح پھیریں اور السلام علی اللہ عباد اللہ صلیمین پڑھتے ہوئے بائیں طرف روح پھیریں اس طرح سرد تلاوت کی بات مکمل ہو گئی البتہ اور, اور ایک چیز یہ ہے کہ سرد تلاوت میں آیا قبل کی ترخ کرنا واجب ہے یا نہیں ہے تو اس میں فقرے میں کہیں اس طرح واجب کا حکم لکھا ہوا نہیں ہے اور سنت نوافلات میں آپ قبل تر رخ نہ بھی ہو جائیں نمازوں میں آپ پر نے کہا کوئی حرش کوئی گناہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر آپ کو میسر ہو جتنا آپ ہو سکے قبل کی ترخ کرنے کی کوشش کریں لیکن کبھی ایسا ہوتا ایس جگہ اجازت نہیں دیتا ہے اور کبھی جو ہے اگر آپ قبل اور رخ ہیں قرآن کو پیچھے ہو جاتے ہیں خدمۂ قرآن کی مقوم پر قرآن کو پش ہو جاتا ہے قرآن کو لکھے ہوئے تو ایسے سرطوں میں قرآن کو پش کرنا صحیح نہیں ہے ہاں جی قرآن کا احترام ہر سر میں رہنا ہے کیونکہ ساتہ جو ہے جو شاست فقیم صاف طور پر لکھا ہوا ہے کوئی یہ سوچتے تمام نمازوں کا قبل طرخ ہونا واجب ہے تو یہ اس کو فقہ پر عبور نہ ہونے کی وجہ سے بولتے ہیں فقیم شاست نصاف اور مایا نا آپ چلتے ہوئے جس رخ پر جا رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں ہاں جی تو اس طرح سنت نوخل آپ چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں فرمایا ہاں البتہ اس کا قبلہ رخ ہو کے قبل وہ افضل ہے بہتر صورت فرمایا لہذا جو ہے وہ بہتر صورت یہاں پر بھی ہے آپ کو قبلہ رخ ہو جائے موقع میسر ہو تو ضرور قبل رخ کریں لیکن اگر میسر نہیں ہوا آپ جس رخ پہ اس رخ پہ آپ سزا کر سکتے ہیں اور آپ کے سزا صحیح ہے آپ کا یہ حکم عمل پیرا ہوگا اللہ آپ سب کو سلام رکھیں یہ جو سرجۂ تلاوات کے بارے میں میں نے تفصیل سے جو آپ کو چپٹر بتا دیا اس کو, کو محفوظ رکھیں اور اس کے جو ہے اندر جب بھی سرجے کے مسائل اور سید تلاوت آپ اس کے مطابق عمل کریں اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے سے ہم سب کو اپنے حزب امان میں رکھیں